من الحمد اللہ عزیز طلبہ دوستو اور ساتھیو صبح سے الحمدللہ ایک روح پرور ماحول میں علماء گرام کی قیمتی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سب سماج کر رہے ہیں اور اس بات کا احساس ہر شخص کے اندر جاگنا چاہیے اور جاگ بھی رہا ہوگا ان آیات کو سن کر کے ان دلائل کو سن کر کے اور پرانی آیات اور احادیت کو سن کر کے یہ احساس ہمارے اندر ضرور جاگنا چاہیے کہ یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں صحیح عقیدہ عطا فرمایا صحیح منہج عطا فرمایا اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہوتی تو نا جانے ہم کہاں ہوتے اور یہ بات مشاہدے میں آتی ہے کہ جس کی تربیت جس ماحول میں ہوتی ہے اور جس ملحج و مشرت پر وہ پروان چڑھتا ہے اس کو وہی صحیح سمجھ میں آتا ہے علام رحم اللہ جو جس ماحول میں پڑا پلا بڑا ہوتا ہے اس کو وہی صحیح سمجھ میں آتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس ماحول میں اور اس تربیت پر پروان چڑھایا اور توفیق عطا فرمائی قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا اہل ایمان کا قول نقل کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرما فرمایا الحمدللہ لہذا الحمد للہ اللہ الحمد للہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ ہمیں ہدایت ملی ہے میرے بھائیو عزیزوں اور دوستو جتنا ہم سب لوگوں کو ہاں ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس نعمت عظیمہ نعمت ہدایت پر یہ اتنا ہی کم ہمیں سوچنا چاہیے جب ہم یہ آیات اور دلائل سنتے ہیں کہ مشرقین کے بارے میں اور جو فرق والا ہے گمراہ فرتے ہیں ان،, ان کا یہ انجام ہوگا اور ان کی یہ حالتیں ہوں گی اتنے ہی ہم لوگوں کے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہونی چاہیے اور پیدا ہوتی جاتی ہے میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس روشنی کو اپنی ہی تک محدود نہ رکھیں جس طرح سے صبح سے لے کر کے ابھی تک دو اہم مجددین کی خاص کر کے تاریخ آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کے تجدیدی کارنامے اور ان کے مساعی جمیلہ اور اسی طرح سے ان کی عقیدے کے سلسلے میں اور منحط کے سلسلے میں ان کی تصنیف تعلیف اور ان کی محنتیں اور ان کی ساری کوششوں کا ذکر کیا کیا گیا اسی طرح سے شیخ الاسلام مجد مجدد ملت اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کوششیں پیش کی گئی اور جو اس وقت اس وقت جو دنیا کا ماحول اور اسی طرح سے خاص کر کے جزیرہ عرب کا جو ماحول ہو چکا تھا اس ماحول میں میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں اگر وہ کوشش نہ کرتے اس طرح سے ان کی محنتیں نہ ہوتی اس طرح سے ان کی دعوتی اور تصنیفی اور تعلیفی کا کارنامے نہ ہوتے تو میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں شاید اس وقت اس مملک سعودی عربیہ کا منظر کچھ اور ہوتا ہے لہذا ہمیں ان علماء اور ان مشائق اور ان ائمہ کے کی مسائی جمی... مسائی جمیلہ کو اپنے اپنے اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہیے اور ہر شخص اپنے اپنے میدان میں اپنی اپنی فیلڈ میں اپنی اپنی ایک کوشش کے ساتھ اور اپنی اپنی طاقت بھر اس روشنی کو غیروں تک پہنچانا چاہیے ہم سب سے پہلے اپنے گھر پر نظر ڈالیں پھر اپنے دوستوں پر اس طرح سے یہ دین کا کام اور یہ دینی دعوت اور یہ توحید خالص دعوت لوگوں تک پہنچتی رہے ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن تک یہ دعوت پہلے نہیں پہنچی تھی پھر ان تک ان تک یہ روشنی پہنچی اللہ کی توفیق سے انہوں نے اس کو قبول کیا اور آج وہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم کتنی گمراہی اور ضلالت میں تھے اور پھر اس گمراہی اور ضلالت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس نعمت میں ہم کو نکال دیا کس نعمت میں کون سی نعمت ہم کو عطا کی اس لیے میرے اور ساتھیوں مغرب بات کے درس میں شیخ محترم نے بڑے دلائل اور بڑی مثالوں اور اسی طرح سے بڑے حکیمانہ اور منفرد اسلوب سے شرک نواقد اسلام میں سے ایک اہم اہم چیز جس سے ایمان خارج ہو جاتا ہے اسلام چلا جاتا ہے اس پر بڑی بصیرت افروز اور بڑے ہی اچھے انداز میں جس انداز میں پیش کیا ہمارے دلوں کے اندر یہ ساری چیزیں اتر جانی چاہیے اور ہمارے ایمان کو تازہ ہو جانا چاہیے مزید میں اپنے شیخ محترم سے گزارش کروں گا کہ ہمیں ہمیں اپنے علمی دلائل اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں دیگر اور نواق پر کو پڑھائیں اور ان کو ان پر روشنی ڈالیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو سنیں ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق پیدا فرمائیں امین رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا ما بعد أعوذ بالله السميع عليم من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن نشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللہ علو کا ایمان و یقیناً محافات اللہ اللہ علیہ وجہ کا خالصہ شرک عبادت اللہ سے متعلق گفتگو کا سلسلہ چلتا رہا اور یہاں تک کہ اللہ کی ایک عظیم عبادت میں ہم لوگ داخل ہو گئے وہ ہے عشاء کی نماز اس لیے مومن کے لیے کبھی فرصت نہیں ہے مکتب عشق کا دیکھا निराला نلاالا دستور مکتب عشق کا دیکھا یہ نیلا دستور اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہا لطر ان تبق ایک حالت سے دوسری حالت بھی منتقل ہونا ہے اس لیے مام حمد میں حبل سے پوچھا گیا کہ مومن کو راحت کب ملے گی تو کہا جب تک پہلا قدم جنت میں نہیں جائے گا اس وقت تک آرام نہیں ہے مسلسل مشغولیت تمہارے حال عزم و ہمت پیدا کیجئے چورت پیدا کیجئے ارادے میں پختگی اور عمل میں قوت اللہ ہمل کا سبات فلم وسلو کا عظیم تعلیم وسلو کا مجباد رحمت کو وضائ میں شکر نعمتک وحسن عبادتک عبادت دق اللہ ہم سلو کا قلم سلیم السان صادقہ اللہ ہم سلو کا بن خیل ماتالم اور دبی کا بنشر ماتالم وسط فرمات جسے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول اوس کو تعلیم دی اس وقت پڑھنے کے لیے اذا الذهب من کلمات جب لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر رہا ہوں روپیہ اور پیسے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں ریال پر خیال بدل رہے ہوں یعنی تو ایسے وقت میں تم ان کلمات کا ذخیرہ جمع کرو تو اس کو بھی پڑھیے عزم و ہمت پیدا ہوگی دنیا کے حرس کے مقابلے میں علم کی حفظ پیدا ہوگی علم کی جب غبت پیدا ہوگی بہرحاب تو موضوع ہے شرک فی عبادت اللہ ہم دوسرے نماخذ میں داخل ہونے سے پہلے شرک کی عبادت اللہ سے متعلق بتا دیں کہ عبادت سے متعلق بارہ آپ لوگوں نے در سنا کہ عبادت کا معنی ہوتا ہے آج اور انکساری لفظ عبادت کیا ہے آج انتہا درجے کی آج انکساری اور انتہا درجے کی محبت یہ عبادت کی تعریف ہے كما قال کما کالا عبادت الرحمان والی البادت یعنی خلاصہ یہ ہے کہ عبادت الرحمان رحمان کی عبادت یہ ہے کہ انتہا درجہ اللہ سے محبت بھی ہو اور انتہا درجہ اللہ کے لیے آج سے اور انکساری بھی ہو محبت کے ساتھ آج سے انکساری کے ساتھ اللہ کے حکام پر چلنا یہ عبادت ہے اگر کسی کے روگ دبدبے کی وجہ سے اگر کوئی آدمی اس کے سامنے سرنڈر کرتا ہے یا اس کی عبادت مانتا ہے تو یہ عبادت نہیں ہوگی کیونکہ انسان کے دل میں اس کی محبت نہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے محبت کے ساتھ اور عاجدین کساری کے, کے ساتھ اسی لیے عبادت کے تین اہم ارکان ہے پیلرس ہیں کسی بھی عبادت کے وہ تین کا استحصار کرنا چاہیے جب ہم نماز پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں صدقہ خیرات کریں تو تین چیزیں اپنے سامنے رکھیں نمبر ایک اللہ سے خالص محبت ہو. محبت کے ساتھ ہی بات کریں نمبر ایک نمبر دو اللہ سے اس بات کی امید ہو کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے اناہ نے آگ دی بھی اللہ پرماتا نے بندے کے گمار کے ساتھ نمبر تین ڈر بھی ہو کہ کہیں اللہ نے نہیں قبول کیا اور ردی کی پرو ٹوکری میں ڈال دیا تو کیا ہو تین چیزوں کی وجوہ اور اللہ نے اسی کی تعلیم دی الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے جو رب ہے اسے محبت کرتے ہیں گو رب ہے خالق مالک ہے مختار کل ہے سب کچھ جو دیا اللہ ہی نے دیا اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ دیا وہ اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے یہ ہے اس لیے کو سمجھیے ان نسلاتی اور ممادی اللہ اور بلامین اس میں عبویت کا پیغام محبت کا پیغام انسان باپ سے محبت کرتا کیوں اس لیے کہ باپ نے تربیت کی ماں سے محبت کرتا کہ ماں نے تربیت ایک کتے کو اگر ہم ایک روٹی ٹکڑی دیتے ہیں ہم اسے محبت کرتا کیوں ہم اس پر احسان کرتے اللہ محسن اعلیٰ ہے اللہ المنار ہے اللہ انعام اور اکرام کی بارش کر رہا ہے وہ رب ہے اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں الرحمن الرحیم میں امید رحمان الدین میں خوف تینوں کے بعد کہنا مدو اس لیے جس نے منحبت اللہ فقط فو الحدید وصوفی جو صرف اللہ سے محبت کے ساتھ عبادت کرے اللہ سے ڈرے نہیں اور اللہ سے امید نہ رکھے جیسے میں نے بعض کرم فرماؤں سے سنا یہ کون وٹ ہے ہمارا بڑی بڑے کرم فرما میں نے سنا کہ گولی کہ جنت کی لالچ میں عبادت کرنا یہ بھی ہم شر سمجھتے ہیں اور جنت کے ذریعے اللہ کا تقرب اللہ کا تقرم حاصل نہ کریں اور اللہ سے دعاؤں کے ذریعے ہم جہنم سے پناہ نہ مانگیں تو اس سے بڑی عبادت اور کیا ہو سکتی ہے یہ صرف یعنی اگر ہم جنت حاصل نہ کریں اور جہنم سے پناہ نہ مانگیں تو عبادت اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے لہذا جس نے صرف محبت کے ساتھ عبادت کی وہ ملحد ہے وہ صوفی ہے اور جس نے صرف امید رکھی بس امید رکھو ہو گیا سب کام یہیں بیٹھے بیٹھے جسم تو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے مدینہ میں جی جناب م... سیر کر رہے ہیں پوری دنیا میں اعوذ باللہ یہ امید بس سب کچھ کرتے رہو بس محرم کا انتظار کر لو سب کچھ کرتے رہو ربیع اول ربیع ربی م... نور کا انتظار کر لو نام بھی بدل دیا ظالموں نے م... ہاں م... سب کچھ کرتے رہو بس فاتحہ کھالو فاتحہ پڑھتے نہیں فاتحہ کھاتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا عمل مرجیا کے پشاع اس دور میں سمجھ میں آئی بات دماغ کو حرکت دو اور آگے تک جاؤ سنچو اور آگے تک جاؤ گے نمبر تین خوف خوف صرف خوف کو غالب کر لیا اللہ سے امید ختم ہو گئی وعید کی آیتوں اور حدیثوں کو اپنے اور فٹ کیا اور ہمیشہ ڈرتے رہے نتیجہ کیے ہوئے جس سے بھی غلطی اس کو کافر کر دیا جس سے بھی غلطی اس کو مشید بنا دیا جس سے بھی غلطی ہوئی اس کے اس کے خون کو اپنے جائز سمجھ لیا اس لیے بعض لوگ کھانا نہیں کھاتے پانی نہیں پیتے مسلمانوں کا خون پیتے ان کا مذہب مسلمانوں کا خون پینا اہل ایمان کا خون پینا اس لیے کہ انہوں نے عبادت کے سمجھنے میں غلطی کی ایک عبادت کے سمجھنے میں نمبر ایک اور عبادت کے سمجھنے میں غلطی اس لیے ہوئی کہ قرآن کو پڑھا تو بہت اچھا ایسا پڑھا کہ اللہ اکبر اللہ کے نبی کی حدیث مسلم شریف کی, کی کیونکہ آپ لوگ ہمیشہ حدیث سنتے ہیں اس لیے تھوڑا تھوڑا نے فرمایا کہ تمہاری ان کے مقابلے میں کچھ بھی می نہیں مسلم کے الفاظ ہے تمہاری نماز ان کے مقابلے میں کچھ بھی می نہیں کوانٹٹی میں تم سے بہت زیادہ اور تمہارے روزے کے مقابلے ہمیشہ میں تم سے زیادہ کوالٹی نہیں ہوگی تو بہرحال یہ ایک کے سمجھنے میں غلطی ہوئی کہ اس لیے کہ قرآن کو پڑھا انہوں نے سمجھا نہیں قرآن خانی کی لیکن قرآن فہمی آج بھی قرآن خانی ہو رہی لیکن قرآن فہمی نہیں ہو رہی و اللہ اگر وقت ہوتا تو میں اس ساری روایتیں جو اللہ تعالیٰ کی فضر یاد آ رہی سب میں آپ کے سامنے پیش کرتا تھا لیکن نہیں اس کو اس میں رکھیے تو دوسری بات کہ یہ قرآن خانی اور قرآن فہمی کی وجہ سے یعنی قرآن خانی تو کیا قرآن فہمی نہیں نمبر ایک نمبر دو اچھے علما سے علم حاصل نہیں کیا انہوں نے نمبر تین صحابہ کا کام نہیں صحابہ کا نمبر چار وہ تکبر ہو گئے تکبر و غرور جس طرح یہودیوں نے کہا وہ کالو قلو بنا کی کئی تفصیلیں ہیں نا لیکن کسی نے ایک تفصیل یہ بھی کی ہے اور یہ الفاظ ہے. یہودی جو کہ ہمارا سینا علم سے بھرا ہوا ہے تو کو بتانے کی ضرورت ہے کیا بتاتا ہے بہت سارے لوگوں کو بتاتے ہیں تو ارحال یہ جو یہ سب خوارج کے مناج ہے لہذا تینوں چیز رکھو اللہ سے خالص محبت بھی کرو للہ اور ڈرو بھی, بھی اللہ نے ان کی دعائیں اس لیے قبول کی کہ وہ ڈرتے بھی تھے امید بھی کرتے تھے اللہ نے ان کو پورے عالم پھنسی لیتی اس لیے کہ اللہ سے محبت بھی کرتے تھے اور اللہ سے امید بھی کرتے, تھے اور, امید بھی کرتے تھے اور اسی لیے اللہ تعالی نے ان لوگوں کی جن کی, جن کی جنتوں کے اندر لسٹ اللہ نے بتائی ہے اللہ نے کہا ان اللہ خشم اللہ کے ڈر خوف سے کاپتے تھے ایک کاپنے والے والذین ولدین اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے والذین نحم برب بھی بولو شرکون شرک اکبر شرک اصغر اندر باہر اونچا نیچا بیگ روڈ سے چھپا ہوا ہر شرک سے سب سے بات بات ولدی نمبر آتا ہوا کلو بہت جی رہتے نیکی کے راج بتنا اس ڈر سے کہیں قبول نہ ہو جی صاحب اور سلب ڈرا کرتے تھے نا بھائی بہت تمہارا میں آتا ہوں وہ کلو مسجد ہے جو نیکی اور بھائی کرنے کے بعد صدقہ خیرات کرنے کے بعد بھی ان کے دل دہلتے ہیں کاپتے ہیں کہ کہیں قبول نہیں ہوا تو کیا ہوا جب یہ آیت نازل ہوئی صدیقہ بنتے صدیق عائشہ رضی اللہ تعالی تعالیٰ جو امت کی سب سے بڑی فقیہ ہیں بلی اتفاق کماقال الرحبی اب کون سا حید الم کہا یا نبی اللہ ہاؤ یو سلون ہاؤ یہ سنون و سلون و یہ سنونکون کیا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھیں گے روزہ بھی رکھیں گے وہ یسریقون و یس سنون بھی کریں گے زنا بھی کریں گے آپ نے فرمایا نہیں لا یا ابن تصدیق صدیق کی بیٹی ایسی بات نہیں ہاؤلا سلون و یہ سنونکون نماز روزہ زکات سب کرنے کے بعد یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں قبول نہیں ہوا تو کیا ہوگا نیکی کے بعد ڈرنا بغیر کیے ڈرنا یہ کوئی نہیں ہے نیکی کرو ڈرو نماز پڑھو ڈرو کہ کہیں قبول نہیں ہوا تو کیا ہوگا کہیں ریا کاری تو نہیں ہو گئی چھپا کر کے دیا دس سر, سو ریال کا نوٹ دیا اور دیکھا کہ کوئی نہ دیکھے چھپا کے دیا لیکن پھر بھی دیکھا کہ ایک آدمی جا رہا تو شاید کسی نگاہ پڑ تو نہیں گئی کہیں ایسا ہوں ہو ہماری نکیل ضائع ہو جائے اللہ بات یہ احتساب لہذا اپنے دلوں کے دریچے میں جھانکنا اور اس در سے خوف کھانا اس در سے اندیشہ رکھنا کہ کہیں قبول نہیں ہوا تو کو کیا ہوگا لہذا یہ ساری چیزیں توحید سے متعلق ہیں عبادت سے متعلق ہیں اور یہ عبادت کے اہم آر ارکان ہیں لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جس طرح عبادت کی ہے اس طرح سے عبادت کیجیے تینوں چیزوں کا استحدار ہو شرک و کی عبادت اللہ جا. اگر شرک سے پاک ہوں گے تمام شرک سے جنت واجب ہے ملموج بان یا رسول اللہ دو چیزیں واجب کرنے والی ہیں کیا بھائی دخل النار عبادت کی سب سے عظیم اور افضل قسم عبادت کی سب سے افضل قسم دعا ہے ادعا عبادت دعا ہی عبادت ہے اور اگر اس روایت کو بھی مان لیں گرچے ابن گرچے کی وجہ سے کلام ہے لیکن کہتے ہیں دوسری آیات سے تائید ہوتی ہے دوسری عادی سے ادوا مخل عبادت عبادت کی روح ہے نہیں دعا دعا سے افضل کوئی چیز نہیں اللہ کے لکھا جب بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ شرماتا ہے اس کے ہاتھ کو کیسے خالی واپس کرے تو یہ عبادت کی قسم میں سے اہم قسم کیا ہے دعا ہے اس دعا کے اندر انسان جب اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے اس امید کے ساتھ کہ اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حدیث ہے آپ نے فرمائے جو دعا کرتا ہے یعنی جو غیر اللہ کو دعا کرتا ہے غیر اللہ کو شریک بناتا ہے دعا میں یعنی اللہ سے بھی دعا کرتا ہے غیر اللہ کا بھی واسطہ لیتا ہے وہ کہاں داخل ہوگا یعنی غیر اللہ کو پکارتا ہے گویا اس نے غیر اللہ کو پکارنا اس نے اللہ کو شریک بنایا وہ جہنم میں جائے گا اور اور جو اللہ مات باللہ تو شریک وا دخل الجنہ جو مر گیا اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اللہ کے لوگ کسی کو نہیں پکارتا صرف اللہ کو پکارتا ہے نمک بھی مانگو تو اللہ سے مانگو اور جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو وہ کہاں داخل ہوگا جنگل میں, میں داخل ہوگا لہذا اللہ اگر شرک سے پاک ہوں گے تو جنت شرک کے اندر داخل ہوں گے تو جہنم اب اس میں فرق ہے شرک اکبر کا اگر منتخب ہے تو ہمیشہ ہمیں جہنم میں شرک اصغر کا اگر منتخب ہے تو جہنم میں داخل ہونے کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا لیکن اللہ ہمیں تمام شرک سے بچائے نمبر ایک نمبر دو شرک سے اگر پاک ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشل سفارش ہوگی اسپیشل فریش خالص خالی سفید خالی سفارش اور وہ سفارش ہوگی جس کے بارے میں ہو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان فرمائے بخاری مسلم لیکن نبی دعوت السطاب ہر نبی کے لیے اللہ نے اوفر رکھا مثال کے طور پر موبائل مان لیا کہ اگر میں یہ موبائل جو ہے سوریال میں دوں تو کتنے لوگ لیں گے سب لوگ گے تو اللہ تعالیٰ نے اوفر رکھا ہر نبی کے لیے جو مانگو ملے گا جو وجود ہے بھیا کیا مانگے جائز چیز مانگے كل نبی دعوت ہوں ہر نبی نے جلدی جلدی دنیا میں مانگ لیا اللہ سے خیر خیر مانگ لو خیر کی طرف لیکن اللہ کے نبی مما من من دلائی شر کو مل جائے سیاح میری جو یہ اسپیشل جو دعا ہوگی یا میری جو مجھے جو اللہ تعالی نے اوفر دیا ہے وہ یہ کیا ہوگا یہ دعا میں کروں گا قیامت کے دن اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے جو خالص توحید پر مرتے ہوں لا شرک بلا شیم اور جو شرک کے تمام قسموں سے پاک ہوں نہ اندر نہ بار نہ ظاہر اور نہ باطن نہ چھوٹا اور نہ بڑا یعنی خالص توحید پر جسم تو اس لیے اپنے کپڑے کے داغ سے زیادہ اپنے دلوں کو داغ کے داغ کو دیکھیں کہیں خیر شورت اور شرک ہوئی جیسا ہمارے بھائی کو ہی ابھی تک یہ کہ باپ باپ ارے اللہ کی مندی یہ الفاظ پہ تم کو تحقیق کیوں ہو رہا ہے اللہ کے نبی نے سبحان اللہ کہا تھا اللہ اکبر کہا اللہ کا نام لینا تم نے خیر اللہ کا نام لیا کیوں اس موقع پر یعنی شرک اصغر کا مطلب ہی ہے کہ انسان کی نیت شرک نہیں ہوتی لیکن وہ الفاظ انسان کی زبان سے نکلے جو جس میں شرک کی بو آتی ہے شیر کی بدو ہے جیسے وہ صحابی نے جو کہا سمجھو اس بات کو ماشاء اللہ جو اللہ چاہے جو آپ چاہے اس کا تھوڑی نہیں یہ تھا کہ اللہ کے نبی جو چاہیں گے کر گے لیکن الفاظ آپ نے فرمایا کہ گل دن تم نے مجھ کو اللہ کا شیر بنا دیا ابھی سمجھنے کے لیے بتاتا ہوں فلاح اللہ, اللہ اندازہ کی تفسیر میں ابن عباس کہتے ہیں کوئی کہل بخت لو لل اتانل اگر کتا نہیں ہوتا بتخ نہیں ہوتا تو چور آ جاتا اس کو شرک کہا ابن عباس نے آپ فون کرو کیا وہ اس کے بارے میں نفع نقصان کا سیدھا ہے نہیں سبب ہے جو سبب بنی اس کو سبب بنا لینا تو ارے باپ رے باپ یہ حیرت و استعجاب کے موقع پر ذکر کرنا یہ باپ کی تہذیب کی طرف اشارہ کرتا ہے جبکہ تعجب کے موقع پر اللہ اکبر سبحان اللہ دوسرے الفاظ ہیں لہذا یہ شیر کے یہ شرک اکبر کا گیٹ ہے یعنی اس کے ذریعے سے انسان اس میں داخل ہو جاتا یہ کہ انسان کا علم نہیں ہے تو معذور بل ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ایک الگ مسئلہ ہے وہ ہم موضوع بھی نہیں ہے چلیے نمبر دو جو سب سے اہم بات ابھی پیش کرنی ہے کہ دعوت جو ہونی چاہیے انبیاء کی دعوت اور صحابہ کی جو دعوت اور ہم جہاں بھی جائیں گے تو اس دعوت میں سب سے پہلی دعوت یہ ہوگی کہ شرک سے روکیں گے اللہ نبی نے کمپرمائز کیا مکے میں غور سے سن اس بات کو بلال حبشی کے اوپر ظلم نہیں ہوا حضرت یاسم کو شہید نہیں کیا گیا حضرت سمیا کو بےتردی سے شہید نہیں کیا گیا حضرت خدیم کو پھانسی نہیں دی گئی حضرت خباب کو انگارے پر نہیں لگایا گیا آپ نے کیا سنا ابھی کی بھی بات آئی کہا تھا ابود ماتا ابودان تم آسلی آمد. جب روحی ختم ہو جائے گی تو پھر کیا بات جب ایمان ای ای. کی اور اسلام کی روح تو ہی بھی ختم ہو جائے اسلام کہاں اس لیے ابو سفیان اسلام لانے سے پہلے جب کہاں گیا تھا ابھی تو پھر اسلام لانے سے پہلے والا آئیے تو اس الفاظ میں بول رہا ہوں اسلام لانے سے پہلے ابو سفیان کہاں گئے ارے کہ بھائی شام گئے تھے نا ہیرت کے بعد جو ختم ابن عباس کی روایت جو بخاری کی دو صفحے کی تو کم سے کم حدیث پورا واقعہ دو صفحے سے زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے ابو سفیان نے عرب اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھنے کے بعد ابو سفیان پھرکھ لینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھنے کے بعد ترجمان کے ذریعے کالے ترجمان یا ترجمان سے کہا کہ بھائی معلوم کرو کہ اے کو مغرب و نصب کون آدمی ہے جو محمد کے نصب سے زیادہ ملتا ہے تو ابو سفیان کے بارے میں آیا کہ ابو سفیان تو جو مبوسفیان کو سامنے رکھا اور لوگوں کو پیچھے کہا کہ میں سوال کرنے والا ہوں اگر یہ غلطی کرے گا تو تم ٹوپنا تو اس نے جو ہے سوال کیا تھا نے غور سے سنیے کہ اس نبی سے جو تو تم پنگا لے رہے ہو سمجھ گئے ساؤتھ والو یہ اس نبی سے جو پنگا لے رہے ہو اور اس نبی سے دست و بازو جو ملا رہے ہو اور جو جنگ کر رہے ہو یہ جنگ ہوئی ہے تو آخر ہے کیا مسئلہ کس بنیاد پر کس بنیاد پر تمہاری مخالفت اس کی وہ کہتا کیا ہے دعوت کیا دیتا ہے سنید. کہا کہ وہ تمہیں ماں بے مازا یا مرکم تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے سنو کہا وہ ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہیں رحبت اللہ بولا تو شرکو میں ہی یہی آج ہم آپ کو کہتے ہیں کسی بھی جماعت میں چلے جاؤ اللہ نہ کرے اللہ نے کہ کوئی خادیانی ہو جائے بھائی ہو جائے کسی بھی خرچے میں چلے جاؤ کوئی دنیا کچھ نہیں کہ جہاں اللہ کی خالص عبادت کرو گے جہاں اللہ کی خالص بند کرو گے دوست بھی دشمن ہو جائیں گے تو کہاں کہ وہ نبی ہمیں حکم دیتے ہیں اللہ کی عبادت کریں غور سے سنیں اور اللہ کی عبادت میں کچھ بھی شریک اللہ کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر شریک نہ کریں ہو گیا دو آگے سنی بہت اہم بات ہے میں نے بخاری پڑھا تو یہ پوائنٹ میرے زہر میں آیا مگر ضرور بتائیں گے اللہ کی فضل سے غور سے سنیں نمبر دو رحب اللہ تو رکو ماں کا نا وہ دوں باپ تم باپ دادا جو کام کرتے ہو چھوڑو باپ دادا کا باپ دادا کا کام کرو گے ہمیشہ بھٹکو گے باپ دادا ظالم تھے تو تم ہی ظالم نہ ہو باپ دادا مٹی کے برتن میں کھا دیتے تو تم کیوں کھاتے ہو اسٹیل کے برتن میں دنیا کے معاملے میں باپ دادا نہیں کے معاملے میں باپ دادا کہاں کے وہ ترکو مکان ہے باپ دادا جس کی عبادت کرتے تھے جو کام کرتے تھے سب چھوڑو دو ہو گیا نا بھائی کیا ہوا غور سے اللہ کی عبادت کرو شنا کرو باپ دادا کا طریقہ نمبر تین اور سرکو اخلاقیات دیکھو وہ سلاد وسیلت والعفاف غیام اللہ نبی والعفاف اور ہمیں حکم دیتا کس چیز کا نماز ویام البی سولا وسیفاف وسیلہ لاہ اکبر وہاں اور ہمیں حکم دیتا ہے نماز لاہ اکبر سچائی کا والعفاف سینا کاری اور فحاشی سے دور رہنے کا پاکدانی کا وسیلت رشتہ داری جوڑنے کا یہ تین چیزوں کے بارے میں کہا حیرت لینے غور سے سنو لوگوں دنیا کے لوگوں اور جہاں تک آواز جائے گی یہ امبیا کی دعوت کہاں گئی یہ صحابہ کی دعوت کہاں گئی آج پوری دنیا میں حقوق کی بات ہوتی ہے آج ہم اتنے احتجاج مظاہرے کرتے ہیں اے حق اللہ اے حق اللہ جس خالق کا اتنا بڑا احسان ہے آج اس پر ظلم اس کی عبادت پر ظلم اور اس کے نام پر ظلم اور اس کے ماننے والوں پر سن کہاں حیرت جو ایمان سے محروم ہو گیا ایمان نہ رہ سکا لیکن اس نے کہا یہ تین چیزیں جو بتائے ہو انکانما تک حقہ ف سیم دیکھو موز یا تدمئی نے اگر جو بات تم نے بتایا, بتایا ہے اگر بات ویسی ہی ہے کہ وہ تمہیں توحید کا حکم دیتا ہے شرک سے روکتا ہے نماز کا حکم دیتا ہے رحمی کا حکم دیتا ہے پاکدانی کا حکم دیتا ہے برائی سے روکتا ہے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے اگر ان خوبیوں پر تم لوگ قائم رہے اور یہ بات وہی ہے تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میرے پخت و تاج کا مالک ہو جائے گا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر مرد نادا کر مرد نادہ نرم و بے اثر بہرحال شرک سے متعلق جو پہلی آئے تو انہوں نے دی ان اللہ علیہ پر بھی یہ اس کا تعلق دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا اور یہ دوسری آیت جو پیش کی حمین شرق ہر مدال جن یہ آخرت میں اس کا انجام بتایا گیا کہ اس کے اوپر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانا کیا ہے جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے اب یہاں بتاتے ہیں اوبن الزب حلو چلو اس پہ ڈوڑا اوبن الزب حلّہ کمی اور شرک کی قسموں میں سے دو قسموں کو بیان کیا کیونکہ یہ بیماری عام تھی اور آج تو اس سے زیادہ عام سے عام تر ہے ہندوستان کے عام جو کھاتے ہو نا جتنا اس سے بھی زیادہ آم ہو غیر اللہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا جیسے غیر اللہ کی ذبح کرنے کی درخت کسان مثال دی شخص نے رحمت اللہ جنات کے لیے ذبح کر ابھی میں بتاتا ہوں آج کیا ہے اور قبر کے لیے ذبح کرنا کیا ہے مسئلہ بھائی یہ تو معلوم ہے جن کے لیے اور قبر کے لیے ذبح کرنا تو آپ بعض لوگ کہتے ہیں ایک فاسق فاجر آدمی آتا ہے تو اس کی مہمان نوازی کی جائے گی اور اس کے لیے مرغا نہیں اس کے لیے بکرا ذبح کرتے ہیں اور اتنے بڑے بزرگ سوئے ہیں اور ان کے ذریعے کائنات میں اتنی بڑی روشنی پھیلی اور اتنے لوگوں کو ہدایت ملی اور اتنے خیر مسلموں کروڑوں ہندو یا خیر مسلم قدمہ پڑھ لیے تو ان کے نام پر ہم ایک مرغا بھی ذبح نہ کر سکیں اس کو تو شرک کرتا ہے کرت ہاں کا نام جنو رکھ دیا اور کا کرت جی خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں کس درجہ ہوئے فقیحان یا حرم بے توفیق بے توفیق کس درجہ ہوئے فقیحان یا حرم بے توفیق خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں خود تو نہیں بدلتے لیکن قرآن کے مضمون کو بدلنا چاہتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے غیر اللہ کے ساتھ ذبح کرنے کی شکل مہمان کے لیے ہم ذبح کرتے ہیں تو اللہ کا تقرب مقصود نہیں ہے اور نہ اس کی تازی مقصود ہے ہم ذبح کرتے ہیں مہمان نوازی کے لیے ہے لیکن ایک مہمان ہے جو کوئی بڑا لیڈر اور نیتا آیا شیخ صالح حضان نے لکھا اس کو حفظ اللہ کہ کوئی بڑا لیڈر آیا اور کوئی بڑا اب اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے سامنے آپ جو جانور زبا کر رہے ہیں تاکہ اس کی روح خوش ہو آپ اس کی تعظیم کر رہے ہیں کہتے ہیں شیخ کہ یہ شیر کے اسدر نہیں شیر کے اکبر ہے سمجھو اس مسئلے دلیل لام جو ہے تقارون کے لیے کمنگ لہن اللہ ہے لغیر اللہ. یعنی الْعَمَلِ. یعنی خوش کرنے کے لیے ذبح کیا لہذا یہ شرک اکبر میں ہے. اور ہم اس کو شرک اکبر کہتے ہیں کیونکہ قرآن سنت نے شرک اکبر کہا اور اللہ کے نبی فرمات اللہ, اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آیت نازل کی فصل لے لے رہا چلیے چگناد کے لیے ذبح کرنے کی کیا شکل ہوگی بولی خوش آج کے دور میں یا اس دور, اس دور میں تو, تو ان کے خوش خاص عقائد ہوتے تھے کہ جنات وغیرہ جو ہے کسی بھی وادی پر وہ ٹھہرتے تھے تو ان کی پناہ چاہتے تھے اور یہ عقیدہ تھا کہ بھائی جنات ہم کو پریشان کرتے ہیں اور شیتین پریشان کرتے بھی تھے تو اس لیے ان کے نام پر وہ کچھ نہ کچھ جانور وغیرہ ذبح کرتے تھے خوش کرنے کے لیے وہ اور زیادہ سرکشی کرتے تھے لیکن آج جو ہے جنات اور شیطان کے لیے ذبح کرنا گویا کے درگاہوں اور مزاروں پر مرغا ذبح کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی عبادت کے خلاف جو بھی شرک ہو اللہ کی عبادت کے خلاف جو کام بھی ہو شیطان کی عبادت ہے دلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعابت شیطان شیطان کی عبادت میں یعنی چاہ اللہ کی فرمانی کر کے خیر اللہ کی خوشنوی حاصل کی جائے اللہ کی ناراضگی کے ساتھ خیر اللہ کی رضامتی حاصل کی جائے یہ شیطان کی عبادت ہے کماقاد ابراہیم خلیل فی دعوتی لا تعبتی شیطان میری افغان جان شیتان کی عبادت مت کرو یہ ایک شکل ہے اور اس میں بھی جناب عالی یہ درگاہوں اور مزاروں پر جو لوگ گئے ہم لوگوں نے کچھ لوگوں کا تھوڑا سا وہاں کے ماحول میں چلو کہ تھوڑا ایسے ہی کچھ قرآن آیات پڑھ کے بھونک دیتے ہیں تو قرآن آیات اور حدیث سے اس پہ اطمینان نہ ہوا یہ واقعہ میرے ساتھ ہے نہیں یہ تو بہت سیدھا سادہ کام ہے نہیں ہم جائیں گے کہاں درگاہ پر اور وہاں پر گرہا بھی لے کے جائیں گے اور بابا کے نام پر مرغا بھی جمع کریں گے نمبر ایک نمبر دو ان کو سلامی بھی دیں گے کیا دیں گے بند لفافہ بھی دیں گے نمبر دو نمبر تین ایسے بھی واقعات ہیں کہ عورتوں کے واقعات جھاڑ پھونک کے زیادہ ہوتے ہیں تخلیہ نشی ہوتی بہت سارے کمرے بنے ہوئے جو میں نے دیکھے تو یہ شرک جو ہے ساری برائیوں کے دروازے ساری فحاشی کے دروازے ہیں یہ سب شیبان کرا رہا ہے شیطان اس کی طرف دعوت دے رہا ہے نمبر ایک نمبر دو قبر والوں کے لیے سبح کرنے کا مطلب کیا ہوا قبر والے سو چکے ہیں منومن مٹی کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو خود فرما روحیا ہم سرون یہ مر چکے زندے نے ان کو زمینی معلوم کہ ان کو کم اٹھایا جا جائے گا جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے انہیں آپ مشکل پوشا جانتے ہیں جو کروٹ نہیں بدل سکتا اتنے دنوں کا بارش نہیں ہوئی جو نہیں کر سکا حالت یہ ہے کہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکے مکھی نہیں پکڑ سکا سارے درگاہ کے لوگ مل کر مکھی پکڑ سکتے اور میں یہاں پہ بات کروں ایک جگہ جا رہا تھا میں اور میں نے دیکھا اور ہمارا ایک ساتھی شبور عزیز ہے کہاں اتنا زور سے ایسا کہ اس بڑے درگاہ پہ جہاں بھیڑ لگتی وہاں کتا پیشاب بھی کیا اور کتا کھا ملا بھی یہ واقعہ ہے سارے گلبر کا میرے سامنے کھڑا سکتا میں نہیں بچا سکی اس گندگی ہونا چاہ سکوں اس لیے اس کے نام پتھر جمع کرو گے اس لیے شیخ نے یہ دو مثالیں دی ہیں لیکن اس میں وہ سارے کام جس کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے جس سے اللہ راضی ہے غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو کام بھی کیا جائے وہ سب شرک ہے اور شرک اکبر ہے سمجھ میں آیا نا ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے علی الحباد الدی جامعہ ظاہری اعمال زبان سے کوئی بات کہنا یا دل میں عقیدت تعظیم کرنا محبت خوف امید خشیت اللہ سے حیبت یا جو اعمال آپ سرکہ خیرات یہ جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں نا ان تمام احمد میں سے کوئی بھی کام آپ کریں تاکہ فلاں صاحب خوش ہو جائے فلاں بابا خوش ہو جائے فلاں بزرگ خوش ہو جائے یہ شرکت اکبر ہے لیکن اس کے برعکس اگر لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرو گے تو کیا ہوگا تو پھر اس کے لیے آپ کے لیے سعادت ہے دنیا میں اور آخرت میں کیا ہے حضرت معاویہ نے خط کی حضرت عائشہ کو ہمیں مختصر نصیحت کیجیے رضی اللہ کالا نما تو کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے فرماتے ہوئے سنا منی اللہ ربی اللہ, الناس وفی نوایا رضی اللہ عنو عنو الناس جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرے گا اللہ لوگوں کے شر اور فتنے سے اس کے لیے کافی ہو جائے گا اللہ تعالی بچائے گا اس کو نمبر ایک. اور جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرے گا جو ناراض لوگ ہم ہو گئے ہیں اللہ تعالی ان کو بھی رازی اللہ تعالی ان کو بھی راضی کر دے گا یعنی جن لوگوں کو ناراض کی اللہ کے لیے ہم نہیں جائیں گے درگاہ ہم نہیں جائیں گے مزار پر ہم فاتح نہیں کھائیں گے ہم بابا کے کا, نہیں کھائیں گے ہم اگارہ کی مٹھائی نہیں کھائیں گے ہم گلابی وہابی نہیں ہے لہابی کبابی نہیں ہیں چلو اس طرف کو جدھر کی ہا ہو ہم ہوا کے دوش کو بدلنے والے نہیں ہیں مومن ہے مومن ایک پر جو ثابت قدم رہا اللہ کے نبی کی حدیث ہے اللہ بھی اس سے راضی ہوگا ہو جائے گا اور لوگوں کو بھی راضی کر دے گا میں جانتا ہوں پوری پوری فیملی سینکڑوں کی تعداد میں صرف ایک آدمی اکیلے یہاں سے پڑھ کر گیا جالیا سے کتاب و سنت کی روشنی لے کر گیا تو و تو سنت کی خوشبو لے کر گیا ایمان کی بہار لے کر گیا کتاب و سنت کا چرچا لے کر گیا اخلاق کی قوت لے کر گیا پورے قبیلے میں اکیلے حق پر قائم رہا اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی ثقافت نصیب کی رشتہ داریاں سب کاٹی گئی لیکن آہستہ آہستہ سا، ایسا ہوا ایک دو تین یہاں تک کہ ایک نہیں دو دو کئی کئی بن گئی اور اللہ نے ہدایت کے فضا جاری کر دیا. مختلف علاقوں میں اس کی مثالیں اس کی لسٹ ہونی چاہیے اس لیے اللہ کے تقرب کے لیے جو کام کرو گے اللہ بھی راضی ہوگا اور اللہ لوگوں کو بھی راضی کر دے گا یہ شرک کی جو سب سے بڑی قسم تھی جس کے اندر شرک کی تمام صورتیں جمع ہو جاتی ہیں ایک اور جتنے نواق سے توحید دس ہیں ان میں سے اکثر کا بیان اس شرک فر عبادہ میں آ چکا ہے بقیہ جو ہیں سب تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں انشاءاللہ اس کی جھلکیاں ہم آپ کو دیں گے اسی شرک کے اکبر کی قسموں میں سے ایک قسم جس سے انسان اسلام سے خارج ہوتا ہے کفر کے ایمان کے گیٹ سے نکل کر کفر کی سرحد میں داخل ہو جاتا ہے ایمان کی وادی سے نکل کر کفر کی وادی میں چلا جاتا ہے ایمان کی توحید کی بلندی سے نکر کر شیر کی کھائی میں گر جاتا ہے کیا ہے من چالا یہ شفا کر عمے تو عم کا فرج ماہ کیا مطلب ایک ایسا آدمی جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بے شک ہم اللہ وحدہ لا شریک مانتے ہیں لیکن ہم چونکہ اللہ تک براہ راست نہیں پہنچ سکتے اور اگر آپ اس کو بتائیے کہ نہیں اب اللہ تک کیوں نہیں پہنچو گے اللہ نے تو کہا سجدہ کرو قریب ہو تو کیا بولے گا یہ بتاؤ کہ کیا تم اللہ کو دیکھتے ہو وہ اللہ کو تم دیکھتے ہو نہیں دیکھتے جب تم اللہ کو نہیں دیکھتے اور اللہ کو اپنے دل میں تم محسوس نہیں کرتے تو جو لوگ جنہوں نے اپنا طلبی مشاہدہ کیا جن کے اوپر اللہ کی تجلی ہوتی ہے جن کے اوپر اللہ کا چاہو جلال ہے اور جو اللہ سے بہت قریب ہو چکے ہیں اگر ہم نے اللہ کے بیچ میں اور اپنے بیچ میں اگر ان کو ان کا لنک لے لیا تو اس میں تم کے اعتراض کیا ہے ایسے ایسے شوحات پیش کرتے ہیں باللہ لیکن انشاءاللہ اگر علم حاصل کرو گے تو جتنے لوگ یہ سارے شبہات جو پیش کرتے ہیں اس کی مثال جو اکمت کبوت ہے مکڑی کے جالے کی ہے مکڑی کی طرح مکڑی بہت خوبصورت گھر بناتی ہے لیکن ہوا کا جھونک آتا ٹوٹ جاتا ہے وہی حال ہے اللہ نے فروی کی بالکل کمزور ہے وہ دیں یہ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص دعا کرتے ہوئے یا اللہ تعالی سے تقرب حاصل کرنے کے لیے اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ دعا نہیں کر سکتے ہم فلاں بزرگ سے کہیں گے کہ آپ اللہ تا آ آ آ کہ آپ اللہ سے میرے لیے سفارش کر دیجئے مثال دیتا ہوں تب سمجھ میں آئے گا وہ پرانی مثال چھوڑو میں کتابیں پڑھاؤں ہوں ہمارے بھائی جو کام کرتے ہیں نا مدینے میں آپ ذرا جائیے ان کے پاس کتنے خطوط ملتے ہیں اور عام لوگوں کے نہیں بڑے بڑے چوادری بڑے بڑے جبا دستار اور بڑے بڑے لوگ جن کے سوت اور تقوا کا لوگ بیان کرتے ہیں ان کی کتابوں میں نے پڑھا ہے کیا پڑا معلوم ہے کہ جب آپ جانا مدینہ شریف روزہ اقدس ارے ظالم روز اقدس کا لفظ استعمال کرتا تو یہ اقدس کا لفظ جو سبح الخدوس اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے اس پر جانت اور روزے کی جالی کو پکڑ کر کے کہنا کہ فنا صاحب آپ کو یاد کر رہا ہے اور وہ بہت بقرار اور پریشان ہے ذرا جو ہے آپ اس کی مشکلات کو دور کر لیں اعوذ باللہ کیوں اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کوئی نہیں اللہ سے اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہذا ہم اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ آپ اللہ تک میری سفارش پیش کر دیجئے میری بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے دیکھیں نا تنخواہ نہیں مل رہی ہے اور دیکھیں نا ہماری نوکری بھی ختم ہو گئی دیکھیے دیکھیے کہ ہمارا بھائی جو ہے پوری زمین پر قبضہ کر لیا گھر میں آگ لگ گئی تو کوئی تعاون بھی نہیں کیا آپ کچھ خزانہ دے دیجیے نا کچھ قیب سے ایسے ایسے واقعات عزباللہ عزباللہ تو بتانا اصل یہ ہے کہ جو اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان دوسروں کو أو مرسلات چاہے فرشتہ مقرب فرشتے کو واسطہ مانے اس کو پکارے یا نبی مرسل کو پکارے ڈائریکٹ اگر پکارتا ہے کسی کو بھی ڈائریکٹ تو یہ شیر کے ہے یہ کیا ہے پر ہے پکار کا ہے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احکابات میں کا جواب دے سکتے اللہ نے کہا ان ان کو یبینی معلوم کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا نمبر دو ہو گیا نمبر تین ایک شخص قبر والوں کو پکار اور یہ سمجھ کر کے وہ سنتے ہیں یہ سننے کی وہی یہ سننے کی دلیل کیا ہے تو وہ سنتے ہیں اللہ نے کیا نہیں سنتے آئی منفی خبر سور فاطر جی نمبر بائیس ہے اٹھارہ نہیں ہے بھائی بائیس ہے اے نبی صلی اللہ آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے ہیں نا اس لاپ بغور کیجیے اے نبی تم قبر والوں کو نہیں سنا سکتے تو جب نبی خبر والوں کو نہیں سنا سکتے تو نبی کا امتی خبر والوں کو سنا سکتا میرے سوال کا جواب دے جب نبی خبر والوں کو نہیں سنا سکتے تو انتی خبر والوں کو سنا سکتا نمبر ایک نمبر دو جب ہم سنا نہیں سکتے تو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر خبر والے سنتے نہیں تو تم السلام علیکم کیوں پڑھتا ہے تمہاری کتاب میں لکھا نا السلام علیہ السلام علیہ یار پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا تو کیوں پڑھتا کیا جواب دیں گے کہیں گے الزامی جواب الزامی جواب پہلے پیک کہ یہاں سے یہ لازم نہیں آتا اگر ہم پڑھتے ہیں اسلام علیکم نبی اس سے لازم نہیں آتا کہ آپ سنتے کیوں اس لیے کہ آپ پڑھتے ہیں پرانے میں یادینہ تو پوری دنیا کے ایمان والے سنتے ہیں تو کیا کہے گا وہی اللہ کہ یہ بھی اللہ کا کلام یہ بھی ہے یہ بطور دعا کے ہیں چاند اتنی بڑی بلندی پہ ہے اور ہم پڑھتے ہیں چاند کو دیکھ کر کے کیا روا پڑھتے ہیں کروا تو کیا چاند سنتا ہے تمہارا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ چاند سنتا ہے تو یہاں کا لفظ یہ خطاب سے یہ لازم نہیں آتا یہ بطور دعا کے ہیں یہ بطور دعا آ کے نمبر ایک نمبر دو یہ جو ہم یہاں کا جو لفظ کہہ رہے ہیں یہ صرف سرات و سلام کے لیے خاص ہے کیا مطلب اگر آپ کو اجازت ملی ہے لائسنس ملا ہے آپ کو سعودیا میں گاڑی چلانے کی اور آپ فرانس میں گاڑی چلائیں گے کیسے ہوگا آپ کو لائسنس سعودیا کے ملا ہے چلو بحرین میں چلا لو گے گلف میں چلا لو گے آپ سعودیا کے لائسنس تو آپ فرانس میں گاڑی چلا سکتے تو آپ کو صرف کہا گیا ہے سلامت السلام یعنی السلام علیہ السلام کی دعا کرنے کے لیے تو سلامتی کی دعا سے یہ نہیں لازم آتا کہ آپ پورے مسائل کو ان کے سامنے پیش کریں کیوں کہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے آپ نے جو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا مامن, مسلمن مامن مسلمن مسلم مسلم علیہ نبی اللہ یہ حدیث صاف ہے یعنی واضح ہمارے لیے ساری حدیث صاف ہے ہمارے لیے اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں گھومتے ہیں ایسے بھی لوگ جب زمین میں فرشتے گھوم رہے ہیں سب پتا چلانے کے لیے تو تم کو سیاحت کرنے کی کیا ضرورت ہے سب چھوڑ چھاڑ کر کے سیاحت سیاہین من گئے اصلاً زمین میں فرشتے سیاحت کرتے ہیں کس لیے یو بن لہن امت یہ سلام میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں جب فرشتے سلام پہنچاتے ہی ہیں تو فرشتوں کی ڈیوٹی پر حملہ کرو گے تو اللہ چھوڑے گا فرشتے کیوں متعین کیے گئے سلاد و سلام پہنچانے کے لیے اور آپ نے فرما و سلیہ گن تم تم جہاں وہیں سے, سے سرود السلام پڑھو جہاں بھی وہیں سے سلام پہنچتا ہے یہ نہیں کہ میں سنتا ہوں سمجھ میں آئی بھائی سمجھ میں آئی بات اور یہ تو ومن جو حدیث امن صلی اللہ علیہ قبری اس میں کہنا کا سلام مجھے سنایا جاتا ہے اور دور کا سلام مجھے پہنچایا جاتا ہے اس حدیث کی صحت کافی کلام ہے جو میرے علم میں جو بات ہے کہ عبد المجید بن عبد الحزیز وہ متروک الحدیب اور متروک الحدیث اس کو کہتے ہیں جو وہ تحمل ہو یعنی چھوڑ یعنی روایت صدر سے ثابت نہیں ہے کہ قریب کا سلام مجھے سنایا جاتا ہے عزور کا سلام پہنچایا جاتا ہے اگر اس کو صحیح مان بھی لو چلو مان لو تو اس میں صرف سلام کی بات ہے اور سلام جو ہے اللہ کا نام ہے اور سلامتی ہمارے لیے اللہ سے سلامتی کی دعا ہے دعا اللہ سے کر رہے ہیں نبی کے لیے صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ کے نام کے ساتھ اس سے یہ نہیں کہ ہم نبی سے دعا شروع کر دیں اس لیے کمن جال منجال اللہ وسائل جو اللہ اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان کچھ واسطے بنائے اور اس عقیدے کے ساتھ کہ ان کو ڈائریکٹ پکارے اور ان سے سوال بھی کرے اور ان پر توقل بھی کرے توکل مطلب یہ بھروسہ کرے کہ بس میرا کام ہو گیا میں نے اتنا بڑا واسطہ جوڑ دیا فلاں پیر کے پاس گیا اور اتنا بڑا دھاگا مل گیا اور فلاں سے بیت لے لیا اب ہمارا بیڑا پار ہو چکا اب ہم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں کام ہو گیا کام کیا ہو گیا ہو گیا اور چنانچہ ایک بڑی کتاب میں میں نے پڑھا مولا شیخ البانی رحمہ اللہ کی سب سے پہلی کتاب کون ہے بھائی نہیں قبول معلوم ہے نا سب سے پہلی کتاب ہے یہ متحطف ہے اس کا ترجمہ شیخ محفوظ الرحمان فیضی نے کیا حفظ اللہ پرانا اس میں واقع ہے حاشی میں دی اللہ ان کو جزا خیر ان کے شہر میں برکت دے ایک بغیر نام یہ واقعہ دیا اس جگہ کا ہندوستان کے بڑے عالم کا کیا ہے واقعہ بھائی کہ ہندوستان کے ایک بڑے ادارے میں ایک بڑے عالم رہتے تھے اچانک جب سونے کا وقت ہوا تو ان کے جو شاگرد تھے جن کو مرید کہا جاتا ہے چلو شاگرد انہوں نے ان کا کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ ان کا بدن کیا ہے چھلنی چھلنی ہو چکا ہے کہا حضرت یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا کہا کہ تجھے نہیں معلوم تمہارا فلاں مرید بھائی اس کی کشتی بھور میں پھنسی ہوئی تھی میں نے یہاں رہتے کندہ دیا اور اس کا بیڑا پار لگا دیا اعوذ باللہ. اعوذ باللہ کہ اس نے وہاں سے ہمیں پکارا اور میں نے سن لیا اعوذ باللہ کفار مکہ کے بارے میں اللہ نے کہا رکھی بلبل نہیں نن منشا اور اکرما کو ہدایت ہی اسی ملی اکرما بھی نبی جہل کہ جب وہ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ بہت بڑا مجرم ہے اس کا خون معاف نہیں کیا جائے جب اس نے دریائی سفر کیا اور اس کے بعد میں دیکھا کہ کشتی جب ڈوبنے لگی تو سارے لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ سب جالی معبود ہے اپنے رب کو پکارو وہی مصیبت کو دور کرے گا اکراما نے کہا کہ جب تنگی میں وہ سنتا ہے تو خوشحالی میں وہی سنے گا زیادہ توبہ کیا اس نے اور ہدایت مل گئی لیکن اتنا سب شیخ کہہ رہے ہیں پیر نے مرید نے پکارا وہاں سے اور میں نے سن لیا تو سن لیا اتنے سارے مشکلات کو دور کیوں نہیں کیا دیوار کے پیچھے حملہ اس کو کیوں نہیں دور کیا مر گئے اچھا کیوں نہیں کیا ایک اور واقعہ سنا میں ایک ہاسپٹل میں گیا بسمشت اور وہاں پر ایک مریض تھا جو چا الگ تھا ہر ہیمرج اور اس کے پورے بدن میں گنڈے اور تعبیذ کا انبار لگا تھا نہیں جب کیا نہیں اللہ کی نبی نہیں یہودی کی عادت کی تب مجھے بھی لے گیا چلو چلتے ہیں غریب آدمی دم کیا, دم کیا دم کیا تو تھوڑی آنکھ کھولا الحمدللہ للہ الحمد للہ الحمد ہاں کھولا ابھی ایک اور کئی واقعات ہیں سفر کے واللہ میں کیا بتاؤں آپ کو بہرحال اس کے بعد جناب عالی میں چلایا پا اس نے جانتے کیا کہا آج نہ کوئی دھاگا کام آیا نہ کوئی بابا کام آیا خاص مجاویر تھا خاص اسپیشل فورس جو ہوتی ہے مجاوروں کی اس میں تھا ایک نمبر پر کہاں کہ کوئی کام نہیں آیا صرف اللہ کا کلان. اللہ ہی کام آئے گا کوئی کام تو میرے دوست حقیقت یہی ہے کہ جو اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان لوگوں کو واسطہ بنا کر ڈائریکٹ پکارے اور ان سے دعا کرے اور ان پر توقل کرے کفر اجمان معنی اجمان اب اتفاق اہل سنت الجماع پورے اہل سنت الجماعت کا ہر دور ہر زمانے میں اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کسی خیر کو پکارو گے یہ شرک اکبر ہے اور یہی مکہ کے کافروں کا عقیدہ تھا کیونکہ وہ بھی پکارتے تھے تو کہتے تھے جنہوں نے اللہ خلہ دوسروں کا اولیا بنایا ان کا یہی اعلان ہے اور یہی نعرہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں اللہ نے اس کی وجہ سے ان کو کافی کہا اللہ سے ان کو قریب کر دیں اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں تو اللہ نے ان کو کیا کہا صرف کافر نہیں کہا پرس پرس جانتے ہیں ان نل منوق کافر کذاب دونوں کہا منوق کفار پڑا کافر کہا کفار کا مطلب کیا ہوا بڑا کافر ہے اور جھوٹا بھی ہے اللہ ہر جھوٹے بڑے کافر کو ہدایت تو معلوم ہے جو غیر اللہ کو پکارتا ہے وہ بڑا کافر ہے ایک نمبر کا کافر ہے اللہ اور جھوٹا ہے نمبر, ایک، نمبر, یونس کی آیت نمبر جو, ہے جو آپ لوگ جانتے ہیلب <laughs> اللہ یہ لوگ اللہ کے علاوہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان کیا مطلب نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ان کے نقصان کو دور کر سکتے ہیں لیکن وہ اس لیے پکارتے ہیں کہتے ہیں یہ اللہ کی ہماری سفارش کریں گے تو اللہ نے کیا کہا اللہ کیا کہ اللہ کو وہ باتیں بتاتے جو اللہ نہیں جانتا آسمانوں زمینوں میں سبحان اللہ پاک ہے بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جو میں یہ شیر کرتے ہیں یعنی تم جو ان کو اولیاء کو پکارتے ہو اور یہ سمجھتے ہو ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گویا کہ تم اللہ کے علم غیب کو کیا کر رہے ہو چیلنج کر رہے ہو اور اللہ نے فرمایا کہ یہ جھوٹی بات ہے قیامت تک ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے نمبر ایک لیکن جس طرح اللہ ساری کائنات کا مالک ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ سفارش کا بھی مالک کیا مطلب اللہ تمہارے جسم کا مالک ہے مثال سے سمجھ لائے. تمہاری زبان کا مالک ہی نہیں مالک کان کا مالک ہی نہیں تو جس طرح اللہ ہر چیز کا مالک ہے تو یہ شفاعت کو جو تم ٹرانسفر کر رہے ہو کوئی کمپیوٹر اللہ نے نہیں اتارا کہ اس کمپیوٹر میں دانا اور ان فنا کی طرف فنا کو فنا کی طرف نسبت کر دی فنا کی نسبت دی کمپیوٹر ہے فنا تک آواز پہنچا دیا فنا تک آواز پہنچا دیا ارے اللہ کے بندے کمپیوٹر نے اور ایسے ایجادات آج ایجاد ہو گئے اتھر نامی ذرات کچھ غلطی ہو تو بھائی اصلاح کرنا کہ ہزار سال پہلے کی آواز آلات کے ذریعے آلات کے ذریعے سنی جاتی ہے سنی جاتی ہے اس لیے تحقیق ہو چکی ہزاروں سال پہلے ٹھیک ہے لیکن آج تک کوئی کمپیوٹر ایجاد ہو سکا جو اس کمپیوٹر کے ذریعے میری آواز مردے کو مردے کی آواز ہم سن سنتے بول اس لیے الحم ارجنگ سون ابھی املحمت ابھی ان کو پکارتے ہو اگر ہوتا پاؤں تو چلتے ہوئے نظر آتے آنکھ ہوتا تو نظر آتا دیکھتے ہوئے کان ہوتا تو سنتے ہوئے نظر آتے وہ بیچارے مجبورے مجبور محض ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو وشیر کہا اور یہ شیر کے اکبر کی قسموں میں سے ہے شیخ صالح فوزان حفظ اللہ دیگر علماء کا کہنا ہے کہ اس کو وسیلہ نہیں کہا جائے بلکہ یہ دراصل یہ شیر کے اکبر ہے یہ, یہ بھی کیا ہے لیکن الگ ذکر کیا شیخ نے کیونکہ یہ بیماری امت کے اندر ناسور بن چکا ہے اور کینسر کی طرح سے یہ داخل ہو چکا ہے اور بہت سے لوگ اس میں غیر شعوری طور پر کیا ہے گرفتار ہو چکے ہیں تو خلاصہ یہ ہوا کہ ڈائریکٹ کسی کو پکارنا یہ شرک ہے تو پھر ایک سوال آئے گا کیونکہ صبح ہے تو پھر موبائل سے یہاں تم ہے اور بات کرتا ہے جنگل میں وہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے تو کیوں بات کرتا کیا یہ شرک نہیں ہے تو اس کا جواب کیا دیں اللہ کے نبی کی حدیثیز یہ الزمان وزیر قسول امن وشو فقیر تقارب الرسم یعنی زمانہ آئے گا کہ کیا ہو جائے گی بڑے سافت ختم ہو جائے گی یعنی لوگ قریب ساری دنیا ایک بستی بن جائے گی اللہ نے ایسے آلات دیے کہ ہماری آواز وہ سننا ہے اس کی آواز نہیں سن رہا ہے کہو کہ یہ تو تمہارے خلاف دلیل ہے کیوں یہ تمہارے خلاف کیونکہ ہم آلات کے ذریعے یہاں سے بات کرتے ہیں اور وہ ڈائریکٹ سنتا ہے وہ کہتا ہم سنتے ہیں ذرا موبائل ہٹا کے سنا لیں اچھا ایک اور بھی ساتھ دو اس کے خلاف ذرا اور سے سنو درخت میرا ارادہ نہیں ڈالے کہ اب کیا کریں یہ بتاؤ تمہارے موبائل کا نیٹ ورک یہاں رکھتا ہے اور جب پلین میں بیٹھتے ہوں اور پلین پہ جب پلین ہو جاتے ہوں <تصفح> <تصفح> وہاں پر تمہارا موبائل کا نیٹ ورک کام <تصفح> <تصفح> وہاں پر سنا کے دیکھ رہا ہے تو ایک ہے تو اس لیے تمہاری اصل وہیں تک کام کرتی ہے جہاں اللہ نے صلاحیت دی ہے تمہاری اصل کی سرحد ختم ہو جاتی ہے اللہ کی شریعت اس سے آگے ہے اللہ کی عبادت اس سے آگے ہے کی ویسے اسلام میں لگ زندے کو پکارنے کی تین شرطیں ہیں یاد رکھو کبھی نہیں گمراہ ہو گئے انشاءاللہ شاء یہ ماں تماچا ہے ان کے اوپر زندے کو جس سے ہم کوئی چیز مانگتے ہیں شروط خراب ہے تو شروع نہیں صلاح ہے وہ آدمی زندہ ہے نمبر ایک ہمارے سامنے موجود ہے یا وہ خود رکھتا ہے حاضر بھی ہیں دور ہے تو بھی تو حاضر ہے بھائی قریب سے محبت تو جا رہی ہیں زندہ بھی ہیں اور اس کو دور کرنے کی قدرت ہے اب مثال کے طور پر ہم کو ہزار ریال تنخواہ ملتی ہے اور آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ دس ہزار گال دے دو باپ پاگل یہ کہہ گا لو بھائی قدرت بھی تو ہونا نا ایک فقیر جو ہے ادھر سے بھی فقیر آیا ادھر سے بھی فقیر, آیا سے بھی فقیر آیا ایک مثال دے رہا ہوں سمجھ میں آئے گی بات یہ اندھا بھی ہے اور ایک آنکھ والا ہے اب یہ جو ہے یہ لے کے چل رہا ہے کیا لاٹھی لے کے چل رہا ہے بھائی راستہ دکھلا دو راستہ دکھلا دو اب ادھر سے دوسرا فقیر آیا یار بھائی راستہ دکھلا دو پہلے دس ہزار دو وہ خود اندھا ہے اس کو راستہ نہیں نظر آ رہا ہے فقیر ہے وہ دوسرے فقیر کو دے سکتا اللہ فرما تیافق رہا سب کسم فقیر ہو کچھ نہیں وہ لدین عمارتیں زندے مردے جن کو بھی تم اللہ کے رام پکارتے ہو ساری مخلوق کھجور کے ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے یہ دیکھو اس پر جو خلاف ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے اس کے اتنی بھی اتنے محتاب بے بس ہیں جب وہ چھلکے کے مالک نہیں ہے تمہاری عزت اور عزت کے مالک ہوں گے اس لیے منجال جس نے اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان واسطے بنائے اور اس حال میں کہ ان کو پکارتے رہے اور ان سے سوال کرتے رہے ان کو روزہ کیا وہ اجماعی طور پر اس نے کفر کیا اور اس کی وجہ سے انسان وہ نمبر ایک کافر ہو جائے گا اور اس کے اوپر حگر حجت قائم ہو گئی تو اسلام سے خارج مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا میاں بھی میں جدائیگی ہو جائے گی مکہ میں داخل بھی نہیں ہو سکتا اور وراثت بھی نہیں ملے گی یہ میں چھوڑ گیا تھا اور ادا ہے مسلم کیا پھر جو اللہ اور بندے ہیں یہ, با یہ بات ہوئی تو یہ اہم مسئلہ تھا اور تیسرا جو ہے ابھی چونکہ وقت ہے ابھی اس کے بعد دیکھیے جس طرح مومن کو مومن کہنا کہ نہیں کہنا مسلمان کو مسلمان کہنا وقول و اماد اللہ اپنے الموں میں نہیں لین مومن با فی الجسد له سائر الجسد سارے مسلمانوں کی مثال آپسی محبت میں بھائی چارگی میں ایک جسم کی طرح سمجھ گئے جس طرح جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو پورا جسم درد سے کرا آتا ہے اس لیے جس طرح انسان کے جسم کوئی تکلیف ہوتی ہے پورا جسم در محسوس کرتا ہے اسی طرح ایمان والوں کا درد بھی ہمارے سینے میں آئے تبھی ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تبھی ایمان کی حلاوت ملے گی ورنہ پھر اس ایمان کی خیر مناؤ اسی طریقے سے جو اسلام سے خارج ہے چاہے وہ یہودی ہو غور سے سنو چاہے وہ نصارا ہو چاہے وہ مجوسی ہو چاہے وہ بوسی ہو چاہے وہ صابی ہو چاہے وہ فارسی ہو چاہے وہ کمیونزم کے حاملین ہو چاہے اشتراکیت ہو چاہے سرمایہ دار مانو کی پرستش کرنے والے سرمایہ دارانے نظام والے ہو یعنی اسلام کے علاوہ کسی بھی دھرم پر ہے وہ تو ان کو کافر کہنے کہنا ضروری ہے ان کو کافر سمجھو کیا سمجھو نمبر ایک اور اس کے کفر میں شک مت کرو اور یہ سمجھو کہ ان کا دین باطل ہے سب نہیں چلے گا سلح کل کی پالیسی نہیں کہ یہ بھی صحیح اور اور پر غور کرو بہت ہی خطرناک ہے پر غور کرو لہذا نمبر ایک ان کو کافر کہنے ضروری ہے کیوں دلیل ان دلی نمبر دو من يبتغ غیر اسلام دینا نمبر تین اللہ تعالیٰ نے نصارا کو کابل کالمی کن لدین قبر و منالی کتاب شرقین ان الدین قبر و مینی کتاب اور مشرقین بہت ساری آیات لہذا اب کوئی کہے کہ نہیں میں نے سنا کیوں ٹی وی پر ایک بہت بڑا پادری سمجھنا میں کس کو کہہ رہا ہوں نام نہیں لینا پردے میں بولنا ایک بہت بڑا پادری کہتا ہے کہ یہود و نصارہ کوئی بھی ہو کوئی بھی پادری ہی رہے وہ سب ہاں ایک پادری کہتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے اور اس کے شر و سمت کی حفاظت فرمائے اللہ محمد فنا ہوں بے ناشد اللہ محمد فنا کہتا ہے کہ یہود و نصارہ کو کافر مدتا. اللہ کے نے بندے اللہ نے, کافر کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کہا اور آپ نے فرمایا اللہ ظالم تجھے حدیث نہ مل سکی ایک بچے سے پوچھ لیتا تو سر بے مار لا يسمع بھی احد من, من اصحاب قسم الزاد کی جس قدم میں میری جان ہے اس امت کا یہودی اور نصرانی جس نے میری رسالت کو پایا اور میرے اوپر ایمان نہیں لائے وہ جہنمی نا. نار کر دو اس لیے جو کافر کو مشرق کو مشرق نہ کہے جو کافر کو کافر نہ کہے یا اس کے کفر میں شک کرے کیا مطلب ارے ہو سکتا ہے سدھر, سدھر جائے تم تھوڑی نہ جانتے ہو یہاں کی زبان بولا ارے تمہارے سامنے میں نظر آ ہو سکتا ہے کمرے میں عبادت کرتا ہوگا فلاں فلاں کو میں نے دیکھا کہ وہ تو مسلمان سامنے جو ہے مندر میں جاتے تھے چرچ میں جاتے تھے لیکن وہاں تو دیکھا میں نے قرآن پر ہو سکتا ہے یہ بھی کرتا ہو شیطان دیکھو کیسے کام کرتا تو اس لیے ہو سکتا ہے ہو سکتا یہ بہت خطرناک ہے سکنا جو ہے یہ سکانے کی مشین تیرے پاس کہاں سے آئی یہ یہ وہی کس پر آئی ہو سکتا یہ سکنا کہاں سے آیا سکنا تو ہے ہی نہیں الحلال لالو الحرام تین بات ہے لکھت جیت کو میزوان عقی الحا Akbar, دلیل تو اس لیے جو اس کے کفر میں شک کرے یا اس کے مذہب کو صحیح کرنا چلو وہ بھی صحیح وہ بھی تو آسمانی دین ہے نا بھائی بولتے ہیں نا وہ. ارے وہ بھی تو توریت کو مانتے ہیں وہ بھی تو انجیل کو مانتے ہیں ٹھیک ہے اسلام کی اتنا نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت اس میں بھی سچائی ہے وہ بھی صحیح ہے اگر اس کے مذہب کو صحیح کر دیا یا اس کے کسی عقیدے کی تصحیح کی تو اللہ کے نبی کی حدیث کی روشنی میں اور امت کے اجماع کی روشنی میں ایسا آدمی وہ بھی اسلام سے خارج جو کافر کو مشرک کو مشرق نے کہے جو اس کے کفر میں صحیح کرے یا اس کے مذہب کو مذہب کو صحیح کرنے کی بات یہ ہوئی کہ اگر اس نے اسلام کے خلاف کوئی فیصلہ کیا اسلامی قانون کے خلاف حجاب مثال دے رہا ہوں بہار ہی مثال ہے حجاب نہیں ہے خلاص اس دور میں حجاب نہیں چلے گا ہاں چلو ٹھیک ہے اس کا فیصلہ بالکل صحیح ہے اللہ اکبر چلو پڑھنے کی ضرورت اب نہیں ہے داری کی ضرورت نہیں ہے لنگی پجامہ ٹہنے سے نیچے لٹکانا کوئی مسئلہ نہیں یہ سب ٹھیک ہے ہم مندر میں مندر اور چرچ یعنی سب غیر مسلموں کی عبادت گاہ میں ہم سب مل کر کے کام کریں گے وہ ہمارے میں آئیں گے ہم ان میں جائیں گے سب چلتا اگر اس طرح کا فیصلہ کیا کسی نے اور اس کو آپ نے تسلیم کر لیا اور اس کے اور اس کو آپ نے صحیح قرار دیا تو اسی لیے تاطاروں کے بارے میں بتایا نا نے اپنے زمانے میں اسلام اور کفر کی کچھ باتیں ملا ملا کر کے ایک نیا مذہب جاری کیا اس وقت کے تمام علماء نے کہا کہ جو اس قانون کو مانے گا وہ اسلام سے خارج ہے اس لیے بال سے بھی زیادہ باریک ہے جس طرح سرات ہے نا پل سراط آپ کو معلوم ہے سعید تلبار سے دادا تیز اور بال سے دادا بال سے دادا تو اسی طریقے سے غور سے سنو قیم رحمه اللہ اللہ رحم اللہ کیا کہ معلوم ہے جو آدمی سرات مستقیم پر چلے گا دنیا میں تیز دھاری تلوار ہے چاروں طرف سے مخالفتوں کا طوفان ہوگا ادھر سے دائیں بائیں سے طرف سے شیفان ہوگا سیرات مستقیم کے اوپر جس تیزی کے ساتھ اور جس یقین کے ساتھ جس تیزی کے ساتھ چلے گا اسی تیزی کے ساتھ وہ پورے سرات پر وہاں بھی تیز دھاری تلوار اور یہاں بھی یہاں کے خطرات کے مقابلہ کرتے ہوئے استقامت کے ساتھ چلے گا اسی رفتار میں وہاں بھی وہاں بھی چلے گا لہذا علم ہوگا تب نہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی اندھا آدمی ہے اور اس کو نظر نہیں آتا اور اندھیرے میں تیر مارے گا ہو سکتا ہے اس کی بیوی کو لگ جائے اس کے بیٹے کو لگ جائے اس لیے میرے دوست اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کر ماشاءاللہ اللہ اور ابھی کتنا ٹائم ہے <سؤال> ابھی ہے نا تصویر ابھی دیکھیے دیکھیے مشاء اللہ بہت آسانی سے ختم ہو جائے گا کل جی اچھا چلیے ہاں چلیے کفر و شرک میں فرق کیا ہے چلیے اچھا سوال جزاک اللہ اسی طرح آپ لوگ بھی سوال کی تھی مشاہد بھی دیکھیے قفر اور شرک میں کیا فرق ہے لفظ کفر کے معنی کیا آتا ہے انکار کرنا اور شرک کا معنی آتا ہے شری کرنا پارٹنر شپ تو جو باطل ادیان اور مذاہب والے ہیں جو اسلام کا انکار کرتے ہیں یا جو یہ یہ لوگ جو اشتراکی لوگ ہیں کمیونٹ لوگ کہتے ہیں گاڈ از نتھنگ ورکنگ از گاڈ کچھ نہیں کام ہم اللہ کچھ نہیں ہے جو ہم کام کرتے ہی خدا ہے یعنی جو انکار کرتے ہیں وہ کیا ہوئے کافر ہوئے اور جو شرک کرنے والے جو ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی کچھ کچھ اس کے لیے بھی رکھتے ہیں حصہ تو یہ کیا ہو گیا شرک ہے لیکن کفر و شرک میں فرق یہ ہے کل مشرک کافر کا فر ولئی سے کلو اس کو یاد رکھ ہر مشرک کیا ہوگا کافر ہوگا لیکن ہر کافر مشرک کیونکہ کافر انکار کر رہا ہے نچے وہ قبروں کی پرستش نہیں کرتا یا وہ کا کنارا نہیں لگاتا کبھی جو ہے غیر اللہ کے درگاہوں میں نہیں جاتا لیکن وہ اسلام پر اس کے ایمان نہیں اللہ کا انکاری ہو تبھی کہ انکاری ٹھیک ہے تو کیا ہو گیا کافر ہو گیا لہذا ہر کافر مشرق نہیں ہوتا لیکن ہر مشرق اب ہر مشرق کافر ہوتا ہے دیکھیں اللہ نے کہا اس سلاد ہونا تھا کونوں نے نماز چھوڑنے والے کو مشرق کا مثال کے طور پر اور اللہ کے ربی فرماتے ہیں بین العبد نے شیر کا بل کفری ترک صلاح بندے کے درمیان کفر یا شیر کے دربار فرق کرنے والی چیز کیا ہے نماز لہٰذا ہر مشرک کافر ہوگا لیکن ہر کافر مشرک نہیں ہوگا سمجھ میں آئی بات پھر اور ابھی بیس منٹ باقی ہے ابھی چوتھا لے لیں گے پانچواں بھی بہت آسان ہے چلیے چوتھا آئیے اس کو انشاءاللہ شاء مکمل کریں گے منی اعتقد ان گئی ردگی نبی اکبل من یہی او ان حکم گئی نہیں حکم ہیل فخر حکم توقید اللہ حکم وقاف میں دو منٹ کا وقت دیتا ہوں پانی پی لو ہمیں اگر آپ نہیں پانی پلاتے ہو تو آپ پانی پی لو بہت سے لوگ پہلے تھوڑا ابھی اس میں داخل ہو رہا ہے یہ میرے خیال سے آٹھ پہ ختم ہوگا ہو نہیں نہیں پھر کل ختم کرنا ایک ہونے دو آٹھ پینتیس ہے ایک لینے دو چار کیا اس میں لے کے بہت ساری تفریحات اس میں بہت ساری تفریات ہیں اس میں بہت اہم ہے اور میں انشاءاللہ کو بتاؤں گا اس میں تاغ سے بتا دیں سوال کے جواب دینے میں بڑی حمتیاتوں کے سامنے کیا عادت آدت کے سامنے سوال جواب چل چلیے وہ تاحود کی تفسیر کل انشاءاللہ آئے گی اللہ کی توفیظ اللہ تعالیٰ تحفیظ بہت اہم باتیں آئیں گی ان اللہ انشاءاللہ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں اللہ غیر ابھی جو ہے ابھی دس منٹ سے زیادہ باقی ہے پندرہ منٹ باقی ہے کل تو انشاءاللہ ہر حال میں ختم ہونا ہے آپ لوگ ختم نہیں ہوں گے فی الحال ان شاء اللہ ختم ہوگا اگر سوالات کریں تو مشائل کے کی سامنے کیا ہم سوال جواب کریں موضوع سے متعلق جو ہے اگر کوئی ہے تو بول جی ظاہر سے بات ہے اللہ اکبر میں نے پہلے کہہ دیا نا مفتی اور مفتی نہیں بلکہ رئیس و حیت کے بعد ہے ہے یہ تو کے بعد علما کے رئیس ہیں اور شیخ عالف شیخ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں یہ یاد رکھیے ذاتی فیصلہ نہیں کرتے بلکہ ان پر کے بعد ان کی میٹنگ ہوتی ہے علم کی میٹنگ ہوتی ہے اس پر رشست ہوتی ہے اس پر بات ہوتی ہے نمبر ایک نمبر دو کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اعلانیہ کفریہ شرکیہ بات ہے جس کے اوپر پہلے علماء نے کفر کا فتویٰ حاصل کیا ہے چیزوں پر اور اس کے دلائل موجود ہے تو جو مفتی عام یا قاضی وقت یا حاکم وقت اگر فیصلہ کرے کہ فنا کافر ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے یعنی یہ بالکل حق ہے مثال کے طور پر اب ایک ڈرائیور آدمی ہے گاڑی چلاتا ہے اس کو آپ کہیں کہ بھائی اوشیخلحدی بخاری پڑھا ہے تو کیا ہوگا نہیں ایک مثال میں دے رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرام ان سلی لوگوں کا اور پھر یہ ملک نے ان کو بڑا علم بنایا کیوں اس لیے کہ امام مالک کہتے ہیں ذرا اس کو اور غور سے سننے کی کوشش کیجیے تو بعض آئی قال الامام مالک المدینہ علی إِلَّا الامام مالک مدینہ کے اندر ستر اہل علم نے اس بات پر دستخط کیا تھا سائن کیا تھا کہ جب تک امام مالک موجود ہے کوئی دوسرا فتویٰ نہیں دے سکتا تو کبار علما میں رئیسو کے بار علما کا فتویٰ ہے کہ یہ فلاں فنا کافر ہے تو یوں ہی ہوا سے نہیں بولیں گے خواہشات سے نہیں بولیں گے دلائل سے بولیں گے کیوں اس لیے کہ قرآن پر ان کو شک اللہ کے نبی کی حدیث پر شک صحابہ کو وہ کافر کہتے ہیں مسلمانوں کے خون کو وہ جائز سمجھتے ہیں شیخ السلامی نے تیمیا میں کیا کہا اور حمیر ال یہود روافظ ہر زمانے میں یہودیوں کے کیا رہے گدھیرے ہیں یہودیوں نے سواری کی پورا کام وہی کرتا تو اتنے سارے دلائل ہیں ان کے عقائد میں اور ساری چیزوں کا سامنے رکھتے ہوئے اگر مفتی عام نے فتوا دیا ہے دلائل کے ساتھ تو ان کے ساتھ ہیں لیکن اگر کسی مسئلے میں اگر کفر کی شرطیں پائی بھی جاتی ہیں لیکن آپ اس پر فتوا اس لیے نہیں داغیں کہ اگر آپ داگیں گے تو اس کے نقصانات اور زیادہ میں آدمی مفتی بن جائے گا اس لیے منہج صرف یہی ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی شخصی طور پر حکم لگانا ہو تو جو اس کے متخصصین ہیں وہی حکم لگائیں گے تاکہ امت کا اتحاد کیا رہے قائم رہے اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں حضرت عبداللہ بن رسود رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری اور رب داؤد میں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ مینا میں دو رکعت نماز پڑھی اور بکر صدیقی ردی اللہ نے دو رکعت نماز پڑھی عمر فاروق ندی اللہ نے دو رکعت نماز پڑھی حضرت عثمان ردی اللہ نے شروع میں دو رکعت نماز پڑھی بعد میں چار پڑھی ٹھیک ہے انہوں نے انکار تو کیا کہ اللہ کے نبی کے طریقے خلاف لیکن جب نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے لوگوں کے ساتھ چار رکعت نماز پڑھی پوچھا گیا کیوں ہے آپ نے فتمہ دیا دو کا اور عمل چار کا بخاری کے الفاظ ہیں الخلاف ہو سر الخلاف ہو شر اختلاف سے بچنے کے لیے کیونکہ دو چیزوں میں نقصان ہو تو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ہلکے نقصان کو برداشت کیا جائے انہوں نے یہاں پر جمہور کا ساتھ دیا کیوں اس لیے کہ اس کی وجہ کوئی اسلام کا کوئی رخ نہیں چھوڑا اسی طریقے سے فتوا ہر آدمی کو نہیں دیا جا سکتا کے لیے شروع تھے آپ آب ابن قیم کی ذات لا الہ الا اللہ اعلام پڑھیں تو آپ کو شروع میں ہی نظر آئے گا فتوا دینے والے مشہور سات صحابہ اس کے بعد میں بارہ صحابہ فلا فلا, فلا فتوا دیتے تھے میں آپ کو کہتا ہوں برابن آزم جو ہے ابو طلحہ صاحب برابن آزم کہتے ہیں میں نے اس مسجد نبوی میں تین سو بدری صحابہ کو دیکھا یہ سنو میں وہ لایا ہی نہیں وہ سب چیز مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کی ضرورت پڑے گی میں سب رکھا ہوں یہ سب علاج کہ تین سو بدری صحابہ کو دیکھا کہ ان میں سے کوئی بھی فتویٰ نہیں دیتا تھا کیوں اس لیے کہ اللہ نے ان کی تعریف کی امن اللہ نے سہدت تقوا اور دوسری فضیل کی لیکن فخ کے بعد میں اور فتوے کے بعد میں ان کو وہ مقام نہیں تھا دوسرے صحابہ کو تھا تین سو بدری صحابہ کو دیکھا جب وہ سوال کیا جاتا تھا تو خود جواب نہیں دیتے تھے بلکہ متخصصین کی طرف بھیجتے تھے جو فتوے کے چلو ہاں آگے چلو عبد الرحمان بھی نہیں لہلا عبد الرحمان بھی لہنا کہتے کہ میں نے ان ایک سو بیس انسانی صحابہ کو دیکھا کہ وہ جب فتوا پوچھا جاتا تو سوال تو نہیں جواب دیتے تو بوجھو تو بھی دروازے سے آؤ گھر میں یعنی جو, جو جسم کا متخصص ہے جو جسمن کا حامل ہے آپ اسے ہی حاصل کرو سرجن کا کام فزیشین فزیشین کا کام سرجن نہیں کر سکتا سمجھ میں اسی طریقے سے جو آہل فتیاں ہیں جن کو امت نے مانا ہے وہ فتوا دیں گے ہر آدمی سید بکر نہیں کا نام کرے گا خبردار سمجھ میں آئی بات لہٰذا کے بعد علمانے کا فتوا آ گیا یا مفتی کا فتوا آیا یہی حق اور ثواب یہی سلب کا منہج ہے اور یہ اللہ کا فصل ہے کہ اس کی وجہ سے آج یہاں پر اعتدال اور وسطیت اور مبدیت, مبدیت ہے ورنہ دیکھیے ہمارے ملکوں میں جو ہے ہر روڈ سڑک پر جو ہے باز نظر آتے ظہر میں کتاب سنت سنت اہل حدیث ہو گئے اور اصل میں کیا ہو گئے مفتی ہو گئے اور کتنے فتو باز لوگ پیدا ہیں لہٰذا اس کو لگام لگانا ضروری ہے جس طرح صحابہ میں فتوا دینے والے اتنے لوگ تھے حدیث کے متخری اتنے تھے معدمی جبل کے بارے میں کہا عالم الناس بالحلال جبل اور آپ نے زید بھی کہا کہ وہ فرائض کے جاننے والے ہیں اور آپ نے کہا قرآن کے بارے میں بخاری کے بعد پڑھ رہا ہوں اس تقرب القرآن چار صحابہ سے قرآن کا علم حاصل کرو کیوں کہا متخری سے ہو کیوں معدمی جبل عبد اللہ بن مسود ابر بن کہ تو ان تمام باتوں پر میرے دوست میرے عزیز خصوصیت کے ساتھ نگاہ رکھو اور سنجیدگی سے غور کرو کہ یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے کہ ہر آدمی مفتی نہیں ہو سکتا بلکہ میں کہوں گا کہ ایک درس رکھا جائے نہیں کوئی دے تو غریبی کو رکھو لیکن ایک مہینہ مجھے موقع دو کہ مفتی کون اور عالم کون اور ہر دور ہر زمانے میں اہل فتیاں کون ہوتے تھے اور ان کے صفات کیا تھے اور فتوا دینے کی صفات صفت کیا ہے یہ ایک اہم موضوع ہے یقیناً اس پر درس ہوا ہوگا اور اگر نہیں ہوا ہے تو دیجیے میں بھی تین چار کتابیں لایا تھا کہ موقع ملتا تو میں بتاتا لیکن میرے پاس مراجے کا وقت نہیں ہے امید ہے کہ آپ لوگ میری بات کو انشاءاللہ شاء سنجیدگی سے سمجھیں گے بدل میں آگ لگی ہوئی ہے اللہ اللہ تعالیٰ کا کو جزائے خیر اور ان کی کلمات کو اور آپ کی کوششوں کو آپ کے میزان حسنات میں شامل فرمائے اور, اور ان کو آپ کی نجات کا اور میں غفول کا سبب بنائے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آج جو کچھ صبح سے لے کر کے ابھی تک ہم لوگوں نے جو قیمتی باتیں پران حدیث کے رو کے روشنی میں ہم نے سنی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے اور پر عمل کرنے کی توفیق پتا فرمائے ان کو ہمارے ایمان کی پختگی کا سبب بنائے اور ان کو دوسروں تک نشو و اشار کرنے کی توفیق پتا فرمائے سلام.